اور باخبر ہوں کہ رمضان المبارک کے چار درسوں کے لیے دوستوں نے عنوان اور موضوع تجویز کیا ہے وہ ہے شرک کیا ہے یعنی شرک کی مذمت شرک کی حقیقت مشرقی نے مکہ کا شرک کیا تھا اور شرک کی کتنی اقسام اور قسمیں ہیں اگر آپ حضرات قرآن پاک کا گہری اور دقیق نظر سے مطالعہ کریں کے سامنے یہ حقیقت بالکل نکھر کے سامنے آ جائے گی کہ قرآن پاک نے اس مسئلے کو سب سے زیادہ بیان کیا ہے وہ مسئلہ توحید ہے مسئلہ توحید کو اللہ نے مختلف رنگوں میں پیش کیا کسی جگہ پہلے انبیاء کو بطور دلیل پیش کیا اور کسی جگہ اللہ نے انسانی عقل کو اپیل کی کہ کیا تجھے اتنی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ جس ہستی نے گندے پانی کے قطرے پر تیرا اتنا خوبصورت نقشہ جمایا سجدے کے لائق بھی وہی ہونا چاہیے اور قرآن پاک نے جس گناہ کا اور جس جرم کا سب سے زیادہ ذکر کیا وہ شرک ہے یقین جانیے اب البشر سے لے کر سید البشر تک تمام انبیاء اور تمام پیغمبر اور تمام نبی ایک دعوت لے کر آئے ہیں اور وہ دعوت ہے لا اللہ یعنی تمام انبیاء نے اپنی اپنی قوم کے سامنے اللہ کی توحید کو بھی بیان کیا اور انبیاء نے غیر اللہ کی پوجا پاٹ کرنے سے لوگوں کو منع گویا کہ تمام انبیاء کی دعوت توحید ہے اور ان کا جہاد شرک کے خلاف ہے قرآن پاک نے انداز بدل بدل کے الفاظ بدل بدل کے انداز میں شرک کی غلطت اس کی گندگی یہ کتنا بڑا جرم ہے کتنا کبھی اور کتنا غلیظ یہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے مختلف انداز اختیار کیے یہی آیت جو سورت نساء کی آیت نمبر 116 ہے اور اسی سورت کی آیت نمبر 48 دونوں جگہوں پہ آیت نمبر 48 میں بھی اور آیت نمبر 116 میں آپ بڑی گہرائی سے اور بڑے تدبر سے اس پر فکر کیجئے ان لفظوں پہ ذرا غور کیجئے کیا کہنا چاہتے ہیں اللہ اور اللہ نے شرک کی برائی کو ثابت کرنے کے لیے کیا کچھ کہہ دیا ہے اللہ نے فرمایا فیرو مادون ذالک لمیا شاہ شرک سے نیچے نیچے مادون شرک سے نیچے نیچے جتنے گناہ ہیں اور ان گناہوں کے مرتکب لوگ ہیں اللہ فرماتے ہیں لمیہ میری رحمت کے سمندر کے لپیٹ میں آ گئے تو معاف کر دوں گا اس سے نیچے نیچے آلی. میں اس کی وضاحت کروں کہ اس کے نیچے نیچے کیا ہے کتنے جرم ہیں اس کے لیے تو قانون بنایا ان اللہ لا یگ فیرو آئی یوشرا اللہ فرماتے ہیں ایک شرک کرنے والا آدمی میری ذات و صفات میں میری مخلوقات میں سے کسی کو سانجھی حصے دار بنانے والا یہ اگلے جمعے بیان کریں گے کہ شرک کیا ہوتا ہے پھر آپ کو سمجھ آئے گی میں شرک کیا ہے پھر اس کی کباط آپ کے ذہن میں زیادہ بیٹھی میری ذات میں اور میری صفات میں مخلوقات میں سے کسی کو سانجھی حصے دار بناتا ہے کہتا ہے کہ تو بھی کھوٹی قسمتیں کھری کرتا ہے لیکن تیرے سوا بڑی بھی کھوٹی قسمتیں کھری کرتا ہے یہ سانج نہیں تو کیا ہے سانج کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں یا اللہ مدد کہنا اگر اللہ کی پکار ہے تو یا علی مدد کہنا شرک ہے شرک ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے تو بھی مشکل ہے کوئی اور بھی مشکل ہے تو بھی میرے حالات کو جانتا ہے کوئی اور بھی میرے حالات کو جانتا ہے تیرے نام کی نظر و نیاز اوروں کے نام کی بھی نظر و نیاز تو بھی جھولیاں بھرتا ہے کوئی اور بھی جھولیاں بھرتا ہے اللہ نے فرمایا جس نے میری ذات میں یا میری صفات میں میری مخلوقات میں سے کسی کو شریک ساجی حصے دار بنایا اور بن توبہ کیے مر گیا توبہ اس نے نہیں کی اور بن توبہ کیے وہ مر گیا اللہ فرماتے ہیں لا یگ فیرو میں نے اس کو معاف نہیں کرنا یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے یہ کسی دنیا کے حکمران کا آڈر نہیں ہے کہ حزب اختلاف روب ڈالے تو وہ اپنا بیان بدل دے کہنے والا کون ہے لامب لال کلات جس کی کلمات میں تبدیلی نہیں آتی جس کے احکام میں تبدیلی نہیں آتی اللہ فرماتے شرک کرنے والے آدمی کا علاج اس دنیا میں ہے توبہ کر لے معافی مانگ لے اس کو سمجھ آ جائے اپنے شرک کرنے کی کہ میں شرک کا مرتکب ہوا ہوں یا ہو رہا ہوں اور وہ اس دنیا میں توبہ کر لے اس کا علاج اس دنیا میں توبہ کرنا ہے ساتھ سال شرک کیا ستر سال شرک کیا اسی سال شرک کیا اور جب سمجھ آگئی اور اس نے توبہ کر لی مافی مانگ لی اللہ فرماتے ہیں اس طرح گناہوں سے پاک کر دوں گا جس طرح آئی ماں کے پیر سے باہر اکلا ہو ان الاسلام یہدم ما کانا قبلہو وان الہجرت تہدم ما کانا او اوکما کالا نبیو صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا مشرق آدمی کا علاج یہ ہے اس دنیا میں توبہ کرے معافی مانگے یا اللہ غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر دے میں پچھلے سارے گناہ اس کا شرک معاف کر دوں گا لیکن بن توبہ کیے اگر مشرق مر گیا اللہ فرماتی ہیں لا یگ ہو میں نے معاف ہو کوئی نہیں کرنا یگ فیرو ماں یا اس سے کم کم اس سے نیچے نیچے جتنے گناہ ہیں جس کو چاہوں گا میری رحمت کا سمندر جوش میں آ جائے میں اس کو معاف کر دوں گا اس شرک سے نیچے کیا ہے بتاؤ آپ اس شرک سے نیچے کیا ہے حقوق اللہ میں کو حقوق العباد میں کوتا اللہ فرماتے ہیں چوری ہے ڈاکہ ہے زنا ہے سود خوری ہے شراب نوشی ہے ہے باپ کو قتل کرنا ہے باپ کو قتل کرنا ہے باپ کو قتل کر کے اس کی کھوپڑی اتار کے اس میں شراب پینا ہے زنا کرنا ہے اور ماں سے زنا کرنا ہے یہ شرک سے نیچے نیچے سارے گنا ہے زنا کرنا ہے اور ماں سے زنا کرنا ہے کے اندر گناہ ذنا کرنا ہے اور باپ کو قتل کرنا ہے اس کی کھوپری اتارنی ہے کھوپری میں شراب پینی ہے بیت اللہ کے اندر بیٹھ کے پینی ہے اللہ فرماتے ہیں میری رحمت کا سمندر جوش میں آ جائے اس کو ہو سکتا ہے معاف کر دوں مشرق کو معاف نہیں اِنَّ اللہ لا یغفر و کبھی یگ و یغفر ما یگ یغفر ما دونا اس کے نیچے نیچے جتنے گناہ حقوق اللہ ہے وہ حقوق العباد ہے وہ معاف کر نبی ایک حدیث میں آتا ہے عرفات کے میدان میں نبی پاک نے بڑی دعائیں مانگی بڑی دیر دعائیں مانگتے رہے صحابہ نے بعد میں پوچھا یا سول آج بڑی لمبی آپ نے دعا مانگی ہے کیا آج آپ نے مانگا اپنے اللہ سے نبی پاک نے فرمایا میں نے اپنے اللہ سے عرض کی کہ یا اللہ یہ حج میں جو لوگ آتے ہیں اور عرفات کے میدان میں کھڑے ہوتے ہیں اور حج کرنے کے لیے آتے ہیں میرے اللہ تو نے وعدہ کیا ہے کہ اپنے حقوق تو تو معاف کر دے گا اور حقوق العباد جو ہے بندوں کے حق وہ تو معاف نہیں کرے گا میں درخواست کرتا تھا یا اللہ تو حقوق العباد بھی ماف کر کرتی معاف کر دے لیکن میری یہ بات اللہ نے نہیں مانی کہ حقوق العباد میں نے معاف نہیں کرنے وہ جس کا حق کھایا ہے اس سے جا کے کروائے چنانچہ کے اندر نبی پاک نے پھر لمبی دعائیں مانگنی شروع کی مانتے مانتے نبی پاک مسکرائے آپ کے دندان مبارک چمکنے لگے اور آپ ہنس پڑے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج تو آپ مسکرا بھی پڑے ہیں آپ نے فرمایا شیطان کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے شیطان کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے اور آج میں نے اپنے اللہ سے یہاں درخواست کی ہے یا اللہ جن لوگوں نے بندوں کے حق غصب کیے ہیں مولا جس کا حق غصب کیا ہے اس کو بدلہ اپنے دربار سے دے دے تیرے دربار میں کوئی کمی ہے تیرے خزانے میں مولا کوئی کمی ہے تو اپنے خزانے میں سے بدلہ دے دے ان کو معاف کر دے اور میرے اللہ نے مجھ سے معافی کا وعدہ کر مجھ سے معافی کا واگا کر لیا ہے میرے اللہ نے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شرک کتنا کبھی گناہ ہے اس کے مقابلے میں زنا قتل چوری سود خوری شراب نوشی ان گناہوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے قرآن کہتا ہے کہ میں شرک کو معاف ہم نے نہیں کرنا ہے اور شرک سے نیچے نیچے جتنے گناہ ہیں بغیر توبہ کی یہ بندہ مر گیا اپنی رحمت کے ساتھ اور نبی پاک کی شفاحت کے ساتھ اس بندے کو معاف کرنا لیکن مشرق کو معاف ہو نہیں کرنا کیوں معاف نہیں کرنا دیکھیں جرم جو ملک میں لوگ کرتے ہیں حکومت درگزر کر جاتی ہے یا عدالتوں میں سزائیں دے دیتی ہے حکومت ایک سال دو سال چار سال سات سال چودہ سال پچیس سال بیس سال عمر قید جتنے جرم ہیں ان کی سزا حکومت تجویز کرتی ہے لیکن اگر کوئی آدمی کہے اس ملک کا حکمران میں ہوں وزیر اعظم کے مقابلے میں کہے میں وزیر اعظم ہوں صدر کے مقابلے میں کہے میں صدر ہوں یہ حکومت میری ہے اقتدار میرا ہے تو حکومت وقت اس کو سات سال آٹھ سال بیس سال پچیس سال سزا نہیں دیتی بلکہ بغاوت کا کیس بنا کے اس کو سزائے بہت اللہ فرماتے ہیں باقی جتنے گنا ہیں وہ جرم ہے اور شرک جو ہے یہ میرے خلاف بغاوت یہ بغاوت کا مرتکب ہوتا ہے میرے خلاف بغاوت کرتا ہے یہ آدمی اس لیے حدیث میں آتا ہے امام الانبیاء سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ زمین پر میرے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے اور میری سفتوں میں کسی کو سانجی بناتا ہے اللہ فرماتے ہیں مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جس طرح اس بندے نے مجھے ماں بہن کی گالی نکالی اگر میری ماں بہن ہوتی اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں جس طرح تمہیں کوئی ماں بہن کی گالی نکالے تو تم غصے میں بفر جاتے ہو اللہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ زمین پر میری سفتوں میں کسی کو شریک بناتا ہے تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے اس نے مجھے ماں بہن کی گالی نکال کیوں جی یہ جتنے گناہ لوگ کرتے ہیں مرتکب ہوتے ہیں گناہوں سے معصوم کون ہے انبیاء معصوم ہیں انبیاء کے سوا تو گناہوں سے معصوم کوئی نہیں ہے یہ جتنے گناہ بندے سے سرزد ہوتے ہیں چوری ہے ڈاکا ہے زنا ہے سودخوری ہے شراب نوشی ہے گالم گلوچ ہے گیبت ہے خوری ہے بوتان باندھنا ہے یہ جتنے گناہ بندہ کرتا ہے ان گناہوں کی وجہ سے بندے کی نیکیاں برباد ہو جاتی نہیں برباد ہوتی نیکی اپنی جگہ پہ اور گناہوں اپنی جگہ پہ گنا جرم ہے وہ اپنی جگہ پہ جرم ہے لیکن جو نمال پڑھ رہا ہے وہ اپنا ایک اس کا عمل ہے ایک فرض کی ادائیگی کر رہا ہے اس کا ثواب اپنی جگہ پہ کوئی گناہ نیکیوں کو برباد نہیں کرتا نیکیاں بدستور اپنی جگہ پہ رہتی ہیں لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جب انسان سے شرک کا ارتقاب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کی زندگی کی ساری نیکیاں برباد کر کے رکھ دیتا ہوں اس کی مثال بالکل اس طرح سمجھیں جس طرح روئی کا ڈھیر ہو آسمان سے باتیں کر رہا ہو اور اس میں آگ کی ایک چنگاری رکھ دی جائے تو وہ آگ کی چنگاری اس روئی کے ڈھیر کو خاکستر بنا کے رکھ دے گی یہ جو نیکیاں ہیں یہ روئی کے ڈھیر کی طرح ہیں اور یہ شرک آگ کی چنگاری کی طرح ہے یہ جب ان نیکیوں میں رکھا جاتا ہے تو نیکیاں ساری برباد ہو جاتی معلوم فلاں ملم یا مل کے آمت بڑا عجیب رنگ اللہ نے اختیار کیا اللہ فرماتے ہیں تت آ فلاں نکیم الحم یمل قیامت بزنا ہم نے ان کے سارے اعمال برباد کر دیے اور قیامت کے دن ہم ان کے لیے ترازو قائم ہی نہیں کریں گے ترازو ہم نے کھڑا ہی نہیں کرنا آمال ہم نے تولنے ہی نہیں بن تولے جہنم کا فیصلہ کرنا ہے مشرقین کے حق میں امال نہیں تولنے مولا یہ ظلم نہیں ہے کہ بن آمال تولے آپ ان کے لیے جہنم کا فیصلہ کر رہے ہیں یہ ظلم نہیں ہے اللہ نے فرمایا ظلم نہیں عقل کا تقاضا ہے ترازو وہاں اٹھایا جاتا ہے جہاں دونوں پلڑوں میں رکھنے کے لیے کوئی چیز ہو ایک طرف سودا اور دوسری طرف بٹے اوزان ایک طرف سودا اور دوسری طرف اوزان بٹے وہ موجود ہوں پھر ترازو قائم کیا جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں مشرق آدمی جو ہے اس کے شرک والے امل نے اس کی ساری نیکیوں کو برباد کر کے رکھ دیا تھا برائی والا پلڑا تو بھرا ہوا تھا دوسرے پلڑے میں چیز ہی کوئی نہیں ہم نے کائم کیوں کرنا نیکیوں والے پلڑے میں کوئی شہری کوئی نہیں ہم نے اس کو اٹھانا کیوں تھا ذرا شرک کی کباہٹ کو دیکھیے ایک جگہ نکالیے جی سفر نمبر ہے ایک سو پچیس جی سفا نمبر ایک سو پچیس ہے جی سورت کا نام ہے سورت انعام ساتواں پارہ ہے جی سورت کا نام سورت انعام صفحہ نمبر ہمارے قرآن پر ایک سو پچیس اور آیت نمبر ہے جی اٹھاسی بالکل آخری سطر ہے جی صفحہ ایک سو پچیس کی آخری سطر ہے جی اللہ ہے. لیکن میں ذرا پس منظر بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں تاکہ اگلی آیت کا ترجمہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے اللہ نے پیچھے اٹھارہ نبیوں کے نام گنے ہیں جی اس سے پچھلی آیتوں میں اللہ نے اٹھارہ نبیوں کے نام گنے ہیں جی کل قرآن پاک میں صرف پچیس نبیوں کے نام ہے جی مختلف جگہوں پہ پورے قرآن پاک میں پچیس نبیوں کے نام اللہ نے ذکر کیے ان میں سے اٹھارہ نبیوں کو اللہ نے اکتھا ان ایتوں میں گن دیا ہے جی اٹھارہ نبیوں کا نام اللہ نے لیا اس کے بعد اگر اللہ سارے نبیوں کے نام لیتے چلے جاتے تو سارا قرآن ناموں سے بھر جاتا اللہ نے ایک اصول بیان کیا جی بڑے بڑے نبیوں کے نام لے دیے اور فرمایا وَمِن ہم کے نام تم نے سن لیے باقی جن کے نام نہیں لیے کچھ تو ان ان کے کے باپ دادا تھے ان کے باپ دادا دادا تھے تھے اہم اور کچھ ان کی اولاد تھے اخوان اور کچھ ان کے بھائی تھے یعنی جو گن دیے اٹھارہ وہ تم نے پڑھ لیے جو نہیں گنے کچھ ان کے باپ تھے دادا تھے کچھ ان کے بیٹے تھے پوتے تھے کچھ ان کے بھائی بند برادری کے لوگ تھے نے کہا میں نے ان سارے نبیوں کو چن لیا تھا آخر پیغمبر ہوتے ہیں محبوب خدا ہوتے ہیں اللہ کے مقرب ترین لوگ ہوتے ہیں وج تبئی نہ میں نے اپنے نبیوں کو چن لیا وہ ہدئی میں نے ان کو راستہ دکھایا تھا الہ مستقیم سی میرے سارے نبی مستقیم پر چلنے والے تھے میں نے ان کو سراط مستقیم پر چلایا تھا میں نے ان کو منتخب کیا تھا میں نے ان کو چنا تھا میں نے ان کو مستفیٰ بنایا میں نے ان کو مرتضہ بنایا میں نے ان کو محبوب خدا بنایا محبوب خدا بنایا مجتبا بنایا مرتضہ بنایا میں نے ان کو سراط مستقیم پر گام، گامزن رکھا تھا یہ ہدایت ہے اللہ کی یہ ہدایت ہے اللہ کی یادیبی شاہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سرات مستقیم دکھاتا ہے جس کو چاہتا ہے یہ اللہ کی مرضی ہے جس کو چاہے سیدھا راستہ دکھا دے اور جس کو چاہے مختلف راستوں پہ بھٹکاتا رہے اب سنیے جی بالکل جی تم نے سن لیے باقیوں کا ہم نے اصول بیان کر دیا کچھ ان کے باپ دادا تھے کچھ ان کی اولاد تھے اور کچھ ان کے بھائی بند تھے قرآن کہتا ہے ولو اشرقو ولو اشرکو لا فرضیہ لو فرضیہ عربی میں لا فرضیہ ہوتا ہے اردو میں آپ کہتے ہیں چلو ایک منٹ واسطے تیری گل مان لینا یعنی یہ ماننے کی ہے تو نہیں ماننے کی ہے تو نہیں چلو تو کہتا ہے تو ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں لو فرضیہ قرآن کہتا ہے لو اشرکو اگر یہ پیغمبر شرک کرتے اگر یہ پیغمبر اور یہ نبی جو میرے مصطفیٰ تھے اور میرے تھے اور میرے مرتضی تھے جن پر میں وہی اتارا کرتا تھا ولو لو اگر یہ پیغمبر شرک کرتے لا ہابتا لا ہابیتا اللہ تعالیٰ برباد کر دیتا انہ ماکانو یا ملون جو کچھ وہ عمل کرتے تھے میں نبیوں کے عمار بھی برباد کر کے رکھ دیتا اب آپ کو سمجھ آئی کہ شیرک کتنا بڑا جرم ہے کہ اگر پیغمبروں سے بھی انتقاب ہو تو پیغمبروں کے امال بھی کیا ہو جاتے ہیں ضائع ہوتے ہیں یہ تو پیغمبروں کی بات تھی چلیے جناب ایک اور جگہ دیکھیے سورت کا نام ہے سورت زمر جی سفر نمبر ہے چار سو بیس چوبیسواں پارا ہے جی سورت کا نام ہے سورج زمر اور سفا نمبر ہے چار سو بیس اور آیت نمبر ہے جی پینسٹھ بالکل سفے کے درمیان میں آ جی ولاکت او ہی الیک کا ولزین امین قبلک ولا قد او ہی کا میرے پیارے پیغمبر آپ کی طرف بھی یہ حکم کیا گیا بالکل اس کو نوٹ کیجیے اور گھروں میں جا آگے ترجمہ دیکھیے گا ولا قد اوہیا کا میرے پیارے پیغمبر آپ کی طرف یہ حکم کیا گیا اور ان نبیوں کی طرف بھی حکم کیا گیا مین کبلک جو آپ سے پہلے ہوئے میرے پیغمبر میں نے آپ کو بھی یہ حکم دیا ہے میں نے آپ کو بھی یہ حکم دیا ہے اور میں نے پہلے نبیوں کو بھی یہ حکم دیا تھا کیا لائن اشرکھتا کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا کس کو کہا جا رہا ہے اللہ اکبر کس کو صرف نبیوں کو نہیں امام الانبیاء کو سرور کائنات کو خاتم النبیین کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے لائن نہ کس کو کہا جا رہا ہے کہ رخ مستفی ہے وہ آئی نہ کہ اب ایسا دوسرا آئی نہ. نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکانے آئی نہ ساتھ میں کس کو کہا جا رہا ہے کس کو کہا جا رہا ہے کہ سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا اور وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے کس کو کہا جا رہا ہے کس کو کہا جا رہا ہے ان کو کہا جا رہا ہے جن کے متعلق کہیں قرآن میں کہا جاتا ہے میرے پیغمبر میں مکے کی قسم صرف اس لیے اٹھاتا ہوں کہ وہ چلتا پھرتا ہے کس کو کہا جا رہا ہے تو اور میں کون ہوں میری اور تیری کیا حیثیت ہے کس کو کہا جا رہا ہے ان کو کہا جا رہا ہے جن کے متعلق فرمایا بمار سلنا کا اللہ رحمت المین بمار سلنا کا اللہ رحمت العالمی کس کو کہا جا رہا ہے کس کو کہا جا رہا ہے یہ اس کو کہا جا رہا ہے جو اتنا عظیم ہے اتنا پیارا ہے اللہ کا کہ فرش پہ کھڑے ہو کے بیٹھ کے چہرہ آسمان کی طرف کرتا ہے تو اللہ قبل تبدیل کر دیتا کس کو کہا جا رہا ہے